منسوب ہوا تھا آٹھ سو سولہ میں مجددین فرزابادی آبادی رفات ہیں حرم میں ہرمین میں ایک رسالہ شائع ہوا تھا اور اس میں لکھا تھا صاحب قاموس کا رسالہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کافر ہیں صاحب قاموس کو جب پتہ لگ گیا تو اس نے ایران سے خط قتل کہ جھوٹ ہے میں نے کبھی نہیں لکھا یہ زنارکا نے لگا ہے کتابوں میں یہ کئی چیزیں زنارکا کی امام احمد ان حمبد رضی اللہ تعالیٰ ہو جب وفاق پا چکے تو وفاق سے پہلے زناج کا آئے بیمار پورسی کے لیے عیادت کے لیے اور انہوں نے ایک چمار لکھ دیا ایک خط لکھ دیا جس میں عقائد بادلہ کاری کرتا اور اوپر لکھ جاتا کہ میں مرتا ہوں اور میں آخری اپنے عقائد لکھتا ہوں نیچے لکھ گئے انا پور ان کتاب اللہ مخلوق حالانکہ اس پر اس نے یاد کیا تھا جب وہ فاط پا چکے اور تلا میں جانے اس کو اٹھایا اس نے کے لیے چنیچی وکاس پڑا تھا تو انہوں نے جب دیکھا تو پاڑ دیا کہ زنالکان نے ہے اگر اس کے شاگرد نہیں تھے تو لوگ کہتے تھے کہ امام احمد ان حمل کا یہ غلط عقیدہ تھا ویسے ہی علماء کی طرف کتاب میں منسوب ہیں بہت سے عقائد تو یہاں اس قائد کو لائے ہے ف عمل لدی نٹی کلو بہم زیب ان فیطبون جن کے دلوں میں کجروی ہے تو یہ تابع ہوتے ہیں اس معنی کے جو صحیح معنی کے ساتھ مشابے ہو مراد نہ ہو ویسے ہی نصارہ ابن اللہ کا معنی غلط کرتے ہیں اول جواب تو یہ, ہے، یہ دس ہے جیسا آتا ہے بعد میں اور ایک جواب یہ ہے یہ متشابے ہیں اول دعوت ہو ہی جایا اللہ